حج کے اصل فرائض تین ہیں ایک احرام یعنی احرام سے مطلب یہ ہے کہ حج کی اپنے دل سے نیت کرنا اور تلبیہ کہنا دل سے نیت کر لی کہ حج کروں گا یا کرتا ہوں اور تلبیہ نہیں کہا تو یہ حج شروع نہیں ہوگا دل سے نیت بھی کرے اور طلبیہ بھی کہے یعنی لبع اللہ ملبعیک یہ کہے یا یعنی اور بھی جو الفاظ ہیں ابھی آگے چل کے بیان آنا جائے گا طلبیہ کہے گا تو پھر اور اس کے ساتھ ساتھ احرام بھی باندھے گا یعنی حج کی دل سے نیت کرے گا تو یہ اس کا پہلا فعل ہے پہلا فرض ہے دل سے نیت کرنا اور کلبیہ کا کہنا احرام کے احکامات ابھی انشاءاللہ اللہ آپ سنیں گے دوسرا اصل فرض حج کا وہ وقوف رفات ہے یعنی نوزل الحج کو سورج کے ڈھلنے کے بعد زوالِ آفتاب کے وقت سے لے کے دس سیلحج کی صبح تک صبح صادق تک عرفات میں ایک منٹ کے لیے بھی ٹھہرنا ہو گیا تو یہ فرض پورا ہو گیا نو ضلحج کو جب سورج ڈل جائے اس وقت سے لے کے دس سیلحج کی صبح صادق تک ایک منٹ کے لیے بھی اگر وہاں چلا گیا عرفات کے میدان میں تو یہ دوسرا فرض ہے اس کا پورا ہو جائے گا یہ حج کا اصل فرض ہے دوسرا اور حج کا تیسرا فرض طواف زیارت ہے اور تواق زیارت کا مطلب یہ ہے کہ دس ذیل کی صبح سے لے کے بارہ ذیل تک دس ثی الحج کی صبح سے لے کے بارہ ذیل کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک طواف کا کرنا یہ طواف زیارت ہے اور یہ فرض ہے اور ایسا فرض ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا اللہ دارہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے جسم کا میل کچیل دور کر چکے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی بھی دے چکے تو پھر انہیں چاہیے کہ بلبائی تلاطیق اللہ کے پرانے گھر کا طواف کریں یہ طواف زیارت کہلاتا ہے اور بارہ ذیل کی شام مغرب کی آسان نماز جو وقت ہوتا ہے داخل مغرب کا اس سے ایک منٹ پہلے چاہے پورا ہو تو بھی پورا کرنا چاہیے دس ذیل کی صبح سے بارہ ذیل کی شام تک یہ ہے تیسرا فرض جو حج کا ہے ان تینوں فرائض میں سے احرام جس کا بھی بیان آتا ہے وقوف عرفات اور تواف زیارت ان میں سے کوئی چیز بھی چھوٹ جائے گی تو حج صحیح نہیں ہوگا اور اس کی تلافی قربانی وغیرہ کسی صورت نہیں ہو سکتی یہ تینوں فرض ہیں اور کسی فرض کو بھی ترک کر دیا تو حج نہیں ہوگا اور ان تینوں فرائض کو ترتیب سے ادا کرنا یعنی احرام عرفات سے پہلے باندھنا اور طواف زیارت عرفات کے بعد کرنا جو ترتیب ہے کہ سب سے پہلے احرام اور احرام کے بعد پھر عرفات اور عرفات کے میدان میں حاضری کے بعد طواف سے عارت کرنا ان تینوں کو ترتیب سے ادا کرنا یہ بھی فرض ہے اور ہر فرض کو اس جگہ پر ادا کرنا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے یہ بھی فرض ہے مثلا احرام اس کے لیے کوئی جگہ مقرر اور متعین نہیں ہے تو وہ احرام کہیں سے بھی باندھے گا تو اگرچہ بعض صورتیں مکرو ہیں اور بعض صورتوں میں اس کے لیے گناہ ہوگا لیکن بہرحال احرام بن جائے گا اور عرفات کا میدان ارفات کے میدان میں فرض اس کا ادا ہوگا فرض کیجئے کہ اس نے احرام باندھ لیا اور اس جگہ جس جگہ پر وہ فرض پورا ہونا چاہیے تھا یعنی عرفات کے میدان پہ اس کی بجائے اس نے وقوف اور عرفات کا جو دن تھا وہ بیت اللہ میں گزار دیا تو اس کا یہ فرض پورا نہیں ہوگا کیونکہ ان تینوں فرائز کی ترتیب کو قائم رکھنا یہ بھی فرض ہے اور جو فرض اللہ نے جس جگہ کے ساتھ متعین کر دیا ہے وہیں پہ اس کا کرنا ضروری ہے تو عرفات میں ٹھہرنا تو عرفات کے میدان میں ہی ہے اگر وہ اس دن آرام باندھ کے مدینہ منورہ ٹھہر گیا یا اس دن آرام باندھ کے بیت اللہ چلا گیا اور عرفات کا جو ٹھہرنا تھا اس نے کہا یہاں ٹھہر جاتا ہوں تو یہ فرض پورا نہیں ہوگا اور اسی طرح طواف سی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے بیت اللہ میں طواف ضروری قرار دیا ہے اگر یہ بیت اللہ میں طواف کرنے کی بجائے کسی اور جگہ پر جا کر طواف کرتا ہے تو علیہ اللہ کفر تو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو مسئلہ بعد کا ہے لیکن بہرحال حج نہیں ہوگا اور اسی طرح ان فرائض کے بعد حج کے دو رکن بھی کہلاتے ہیں اور دو رکن حج کے ایک تو یہی ہے وقوف عرفہ اور ایک تو زیارت اور یہ رکن اور فرش میں جو فرق ہے یہ اہل علم کے ہاں ہے وہ طویل بحث ہے اور دقیق بھی کیونکہ عام لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اسے بیان نہیں کیا جا رہا بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ طوافِ زیارت جو دس ذیل سے لے کے بارہ ذیل کی شام تک ہوگا وہ اور عرفہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا فکہ اس طرف گئے حنفی فکا کہ ان دونوں میں سے بھی زیادہ قوی اور زیادہ اہم اور زیادہ صحیح چیز مضبوط چیز اور جو حج کا رکن ہے وہ عرفہ ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا